اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وہی کی گئی اور نماز کام فرماؤ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو